سبق میں آپ نے پڑھا تھا میں رجوع سے روڑے چیزیں ہیں کتنی چیزیں ہیں اور ان کو یاد کرنے کے لیے میں نے لفظ بتلایا تھا کیا لفظ یاد رکھے دم خاص یا دم خاز جس طرح بھی آپ پڑھ لیں بھائی اچھا اور پھر اس میں بتایا دال سے کیا مراد ہے زیادتی زیادتی یعنی مست اور پھر میم سے کیا مراد ہے واہب یا موہوب لہو دونوں میں سے کسی ایک کی موت بئی اور عین سے کیا مراد تھا عیوز لے لیا جائے اور خاص سے کیا مراد تھا کہ موہوب شہ نکل جائے موہوب لہو کی ملکیت سے کسی اور بیچ دی یا کسی کو ہبا کر دی وغیرہ اور اگلا لفظ کیا تھا زا, زا سے کیا مراد تھا زوجیت بیوی رشتہ ہو تو یہ بھی آپس میں رجوع نہیں کر سکتے اور قاب سے کیا مراد ہے شرابت محرمیت محرمیت والی رشتہ داری اس میں بھی رجوع پھر نہیں ہو سکتا اور ہاں سے کیا مراد تھا ہلاک المحبی اگر وہ چیز جو دی تھی وہی ہلاک ہو گئی تو پھر تو رجوع ممکن ہی نہ رہا لہذا رجوع نہیں ہو سکتا اب بتلا رہے ہیں بھائی صورت مسئلہ یہ بھائی صورت مسئلہ صورت یہ ہے ایک شخص نے کسی کو کوئی چیز ہی کی دوسرے نے اسے ایوز دے دیا اب عیوز کی وجہ سے اس واحب کا حق رجوع ساخت ہو جاتا ہے آپ پڑھ چکے ہیں بھائی واحد کا حق رجوع کیا ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے اب اگر جس سے ریوس کا کوئی مستحق نکلا ایک تو وہ ہیبا دیا دوسرے نے کیا دیا ریوس دیا اس ریوس کا اگر کوئی مستحق نکل آتا ہے مثلاً نصف ایوز کا بھائی کتنے کا نصف ایوز پتا چلتا ہے یہ کسی اور کا ہے تو کیا واہب اب نصف ہیبا میں رجوع کر سکتا ہے یعنی اسی کے بقدر ہیبہ میں رجوع کر سکتا ہے یا رجوع نہیں کر سکتا بھائی صاحب قدوری آپ کو بتلائیں گے کہ اگر ایوز میں کچھ کا کوئی مستحق نکل آئے تو ہیبہ کے اندر اسی کے بقدر رجوع نہیں کیا جا سکتا نہیں کیا جا سکتا جبکہ اس کے مقابلے میں اگر ہیبا کے اندر کچھ کا کوئی مستحق نکل آئے تو اس کے عیوز میں اسی کے بخدر رجوع کرنا جائز ہے بھائی اس کے ہیوز میں کیا ہے اسی کے بقدر رجوع کرنا جائز ہے مثلا دیکھو بھائی میں نے آپ کو ایک کوٹھی ہیبا کی بھائی کوٹھی ہیبا کی آپ نے اس کے بدلے میں آپ کے پاس گندم پڑی ہوئی تھی ایک من وہ آپ نے گندم اٹھائی اور مجھے دی اور کہا یہ آپ نے مجھے کوٹھی ہی باقی ہے تو بدلے کے طور پر آپ بھی میری طرف سے یہ گندم رکھ لیجئے بھائی میں نے گندم آپ سے لے لی بھائی قبضہ کیا جیسے قبضہ کیا مولانا میرا حق رجوع ثاقف ہو گیا اب میں اس کوٹھی کے اندر رجوع نہیں کر سکتا بھائی نہیں کر سکتا اب ہوا یہ کہ جو آپ نے مجھے گندم دی تھی اس میں سے کچھ کا کوئی اور مستحق نکل آیا بھائی ادھر سے زید آیا اس نے کہا بھائی یہ جو انہوں نے گندم دی آپ کو یہ تو صرف اس کی نہیں ہے میری اور اس کی مشترکہ ہے بھائی آدھی گندم تو میری ہے زید نے کہا بھائی سورج سمجھ میں آ تو زید آدھی گندم کا یعنی آدھی عوض کا مستحق نکل آیا تو کیا اب واحد کو بھی حق ہے کہ وہ اپنے ہیبا میں بھی اسی کے بقدر یعنی یہاں پر کتنا اڑوسم کتنے اڑوسم اس ٹائم نکلا ہے نسر او کا تو کیا واحد نش ہی میں رجوع کر سکتا ہے کیا میں بھی آپ سے نسر کوٹھی واپس لے سکتا ہوں اس میں رجوع کر سکتا ہوں بھائی پورا ایوس تھا تو میں پورے ہیبا کے اندر رجوع نہیں کر سکتا تھا تو اب تو نسر فیبت میرے پاس رہ گیا تو کیا میں نسر ہیبا میں رجوع کر سکتا ہوں صاحب خزوری بتلائیں گے آپ کو کہ نہیں بھائی ایوس کے اندر اگر کچھ کا کوئی مستحق نکل آئے تو پھر صورت میں میں اسی کے رجوع درست نہیں اس لیے کہ ہیا میں ایوس کا ہونا ضروری نہیں ہے بھائی ہیبا میں ایوس کا ہونا ضروری نہیں ہے تو یہ جو اس نے پہلے یوں سمجھے ایک من کندم دی تھی اب آدھی کو اسی کی نکل آئی وہ آدھی لے گیا نشچئ من رہ گئی تو یوں سمجھیں گے من ہی پور ہائی کا تھوڑا بھی ہو سکتا ہے زیادہ بھی اصل <سؤال> تو یہ توفا کسی کو دیا ضروری نہیں کہ وہ اس کا یہاں کیونکہ اِوس دے دیا ہے تو آپ کیوں سمجھیں گے کہ ایک من اب نہیں تھی گویا کہ کتنی من میں تو ہاں ایک صورت میں رجوع کر سکتا ہے کہ سلامت نہیں رہا ایون تو سارا اس کے پاس واحد کے پاس رہنا چاہیے تھا لیکن اب اس کے بعد نسو ایوز رہ گیا ہے اب اس کے ہوتے ہوئے وہ رجوع نہیں کر سکتا لیکن اس کو اختیار دے دیتی ہے شریعت اگر تم چاہو تو یہ بقیہ آدھا بھی واپس کر کے پھر پورے ہیبا میں کیا کر سکتے ہو رجوع کر سکتے تو آپ بھائی آپ نے مجھے گندم دی تھی میں نے آپ کو کوٹھی دی بھائی اب نصف گندم کا کوئی اور مستحق نکل آیا تو یہ نسر گندم میں اپنے پاس روک کر نصف کوٹھی کے اندر رجوع کر لوں یہ تو جائز نہیں لیکن یہ میں کر سکتا ہوں کہ بقی گندم بھی آپ کو واپس کر کے آپ پوری کوٹھی میں کیا کر لوں رجوع کر صورت سمجھ میں آ گئی بھائی اس کے مقابلے میں اگر ہبا میں کچھ حصے کا کوئی مستحق نکل آیا تو پھر عبض میں اسی کے بقدر رجوع کرنا چاہیت ہے بھائی میں نے آپ کو کوٹھی دی تھی اس کوٹھی میں نصف کا کوئی اور حصے دار نکل آیا پتا چلا یہ نصف کوٹھی تو کسی اور کی ہے اس نے آپ سے لے لی بھائی اب آپ کے پاس ہیبا سالم رہا تو آپ نے تو پورے ہیبا کے بدلے میں ایک من گندم مجھے دی تھی اب نصف سے ہی آپ کے ہاتھ سے نکل گیا ایک من گندم تھی پوری کابا کے اندر جتنا مستحق کوئی نکل آئے ریوز میں اسی کے بقدر رجوع جائز ہے کیونکہ اس نے پورے ہیبا کے مقابلے میں وہ عیوز دیا ہے لیکن اگر ریوز میں کوئی مستحق نکل آئے تو وہاں پر ہیبا کے اندر رجوع جائز، اسی کے ہیبا میں رجوع جائز نہیں اللہ کرے باقی کا ایوز بھی جو واپس کر دے اور پورے ہیبا میں کیا کر لے رجوع کر لے تو یہی بتلا رہے ہیں کہتے ہیں نصف الحبا تھی رجا بھی اور اگر مستحق نکل آئے کوئی نصف ہیبا کا تو رجوع کر لے گا بھائی محب لہوزی کتنے کے ساتھ, کے ساتھ اس میں رجوع کر لے گا اور وہ واپس لے سکتا ہے اسے یہ حق ہے کیونکہ اس نے تو یہ پوری کوٹھی کا عوض دیا تھا اور نصف کسی اور کی نکل آئی تو نسف عیوز واپس لے سکتا ہے وہ نیسب ہے اور اگر نصف ایوس کا کوئی مستحق نکل آیا لمبا تو وہ رجوع نہیں کر سکتا ہیبا میں بشعین کسی چیز کے ساتھ یعنی اس میں سے کچھ بھی نہیں لے سکتا بلکہ یوں سمجھا جائے گا کہ ما بقیہ جو ہے وہی پورے ہیبا کا ایوز ہے اللہ مگر ایک صورت میں رستا ماں بقیہ مین الز کے واپس لوٹا دے ما بقیہ ایوز میں سے ایوس جو باقی رہ گیا تھا وہ بھی واپس کر دے جو کلب رجوع کر لے کس کے اندر پورے ہیبا کے اندر صورت اچھی طرح سمجھ میں آگئی سمجھ میں تو یہاں باقی بھی واپس کر دے تو پھر پورے ہیبا میں رجوع کر سکتا ہے دراصل اس ایوس کی وجہ سے اس کا حق رجوع ثاقب ہوا تھا اور یہ اس کے لیے سالم نہ رہا تو یہ بھی واپس کر دے جتنا ہے اور پھر کیا کر لے رجوع رجوع کا حق مل جائے گا اسے وَلَا يَسِحُ رُجُعُ فِي إِلَّا <مِلْحَاكِم> صحیح نہیں ہے رجوع کرنا ہیبا کے اندر مگر دونوں کی باہمی رضامندی سے <حَاكِم> کے فیصلے سے یعنی قاضی فیصلہ کر دے وجہ یہ کہ جب ایک آدمی کو دوسرے نے کوئی چیز ہبا کی اور اس نے اس پر قبضہ کر لیا تو وہ مالک بن گیا جب مالک بن گیا اور آپ چیز واپس لینا چاہتے ہیں مالک سے تو اس کے لیے دو ہی صورتیں ہیں یا تو وہ راضی ہو یا کیا کرے قاضی فیصلہ تو یہ اس کی رضا یا قاضی کی خزا دونوں میں سے ایک چیز کا ہونا ضروری ہے قاضی کا فیصلہ صورت مسئلہ یہ ہے بھائی صورت مسئلہ یہ ہے کہ میں نے مثلاً آپ کو ایک گاڑی ہی کی بھائی گاڑی ہی کی وہ گاڑی آپ کے پاس ہلاک ہو گئی مثلا جل گئی یا ایکسیڈنٹ میں تباہ ہو گئی بعد میں پتا چلا وہ گاڑی تو زید کی تھی زید آپ کے پاس آیا اور اس نے آپ سے زمان وصول کر لیا کہ آپ کے پاس میری گاڑی تھی اور وہ تباہ ہوئی ہے وہ مجھے دے, اس کے آپ مجھے ایور دیں اس کی قیمت دیں تو آپ نے آپ کو اس کی قیمت دینا پڑی بھائی محبوب لہو کے پاس کیا ہو گیا ہلاک ہوا پھر اس کے بعد کوئی اس کا محق نکل آیا اگر وہ چیز سالم رہتی تو وہی وہ اس سے لے لیتا لیکن یہاں تو وہ چیز ہلاک ہو چکی ہے اب وہ کیا کرے گا اس کا ریوز لے, لے لے گا اس کا زمان لے لے گا اس کی قیمت لے لے گا تو کیا اب موہوب لہو واحد پر رجوع کر سکتا ہے کہ آپ نے تو مجھے کسی اور کی گاڑی دی تھی اور اس کی وجہ سے اب مجھے اتنے پیسے دینے پڑے اب آپ مجھے اس کی قیمت مجھے آپ دیجئے جو میں نے ادائیگی کی, کی ہے اب میں آپ سے وصول کروں گا کیا ایسا کر سکتا ہے کہتے ہیں نہیں بھائی ہیبا عقد دے ہے مولانا کیا ہے آپ دے احسان کرتے ہوئے ہوتا ہے مولانا ایک کو ایک چیز دی جاتی ہے تحفے کے طور پر مفت تو اس میں اب اس چیز کا سالم رہنا ضروری نہیں اس کے لیے کیونکہ وہ سلامت رہے اس میں کسی اور کا حصہ وغیرہ نکل آیا تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ دینے والے پر اب اس کا سامان دینے والے پر سامان نہیں آئے گا بھائی اس نے تو چیز ویسے ہی دی تھی کہاں اگر بی و شرا کا مسئلہ ہوتا پھر ہم کہتے یہ تو اس نے دھوکہ دیا تم تم سے عوض دیا اور تمہیں صحیح چیز نہیں دی تو یہاں نہیں مارانا یہاں وہ رجوع نہیں کر سکتا سورج سمجھ میں آ گئی بھائی تو کہتے ہیں وہ محبوبۃ اور جب طلب ہو جائے یعنی ہلاک ہو جائے الْعَيْنُ وہ چیز جو ہیبا کی گئی ہے مستحق مستحق ہو جانے کے بعد پھر اتحاد نکل آئے کسی مستحق کا ضمن محبوب لہو بس اس نے زمین بنایا کس کو بھائی محبوب لہو کو یعنی اس سے زمان لے لیا لم عرج واحد تو وہ محب لہو رجوع نہیں کر سکتا واحد پر کسی چیز کے ساتھ یعنی اس سے آ کر آپ اپنا زمان وصول کیونکہ کیا وجہ ہے میں نے بتلایا ہیبا کیا ہے آپ ہے سان کرتے ہوئے اپنی طرف سے اس نے ایک چیز دی ہے تو یہاں اب اس میں اس چیز کی سلامتی ضروری نہیں ہے مولانا وہ عیدا وہ ہیبا بھی شرائی وزیر بھائی صورت یہ ہے بھائی ہیبا میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایوس کی شرط لگا دی جاتی ہے مثلا ایک آدمی دوسرے کو کہتا ہے بھائی یہ گاڑی میں آپ کو اپنی ہیبا کر دوں گا لیکن شرط یہ ہے کہ آپ بدلے کے طور پر اپنی یہ موٹر سائیکل مجھے دے دیں تو دیکھو ہیبا کر رہا ہے اور ہیبا میں کس چیز کی شرط لگا رہا ہے ایوز کی شرط لگا رہا ہے یاد رکھنا یہ گاڑی اس کے حوالے کرتا ہے وہ موٹر سائیکل اس کے حوالے کرتا ہے ابتداءن ہے یہ اور ان ہے بیع لفظ کے بول رہا ہے تو ابتداء کے اعتبار سے یہ کیا ہے ہیبا سمجھنا ہیبا کا لفظ بول رہا ہے اور دیکھو ایبز میں بھی بڑا فرق ہے ایک طرف گاڑی ہے اور ایک طرف صرف موٹر سائیکل ہے کوئی موٹر سائیکل گاڑی کی قیمت کی ہوتی ہے بھائی ہاں تھوڑی سی اس نے ایوز کا اس نے کہا تو یہ ابتداءن ان ہیبا ہے مولانا تو لہذا ہیبا کی شرائط کا اعتبار ہوگا اور جب یہ کام مکمل ہو جائے ایک نے گاڑی دے دی دوسرے نے موٹر سائیکل دے دی تو اب یہ مبادلت المال بالمال آیا لہذا یہ کیا بن جائے گی بیگ اور پھر بیگ کے اندر جو چیزیں آتی ہیں وہ چیزیں بھی ثابت ہو جائیں گی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی ابتدا کیا ہیبا کیا اور کس شرط پر کیا شرط پر تو یہ ابتدا کے اعتبار سے ہیبا اور انتہا کے اعتبار سے اچھا تو ابتدا کے اعتبار سے ہیبا ہے تو ہبا میں کیا ضروری ہوتا ہے اسی مجلس میں کیا کیا جائے بہو پر قبضہ کیا لہذا دونوں کا قبضہ ضروری میں آپ کو گاڑی دے رہا ہوں وہ بھی ہیبا سمجھی جائے گی آپ جو مجھے موٹر سائیکل دے رہے ہیں وہ بھی کیا سمجھی جائے گی ہیبا سمجھی جائے گی تو اور ہیبا تام کس کے ذریعے ہوتا ہے قبضے کے ذریعے تو لہٰذا اسی مسجد میں آپ کا بھی قبضہ ضروری اور میرا بھی قبضہ ضروری. آپ میری گاڑی پر قبضہ کریں اور میں آپ کی موٹر سائیکل پر قبضہ کر لوں یعنی وصول کر لیں ایک دوسرے سے اور انتہا کے اعتبار سے یہ ہے بیگ والانا اور بیگ کے اندر آپ جانتے ہیں بھائی مبیائی کے اندر کوئی ایب نکل آئے تو چیز کیا کی جا میں نے صورت بنائی ایک طرف گاڑی موٹر سائیکل اگر کسی ایک طرف کیا ہے زمین ہے یا دونوں طرف ہی زمین ہے میں نے کہا آپ کو میں اپنی گلبرگ والی کوٹھی دوں گا بشرتے کہ آپ یہاں کھلا جگہ پر جو اپنی دکان ہے وہ مجھے دے دیں سمجھ میں آیا تو آپ دیکھو دونوں طرف زمین آ گئی ہے ایک طرف زمین بنا لو کوئی غیر منقولی چیز بنا لو اور غیر منقولی چیزوں کے اندر آپ جانتے ہیں حق شفا پڑوسیوں کو مل جاتا ہے تو لہذا یہ چونکہ بے ہے انتہا کے اعتبار سے تو اگر ایک طرف سے زمین یا باغ یا دکان یا کوٹھی کوئی چیز ہے تو اس کے پڑوسیوں کو کس چیز کا حق مل جائے گا روپے کا حق مل جائے گا صورت سمجھ میں آ گئے بھائی تو کہتے ہیں وہ عیدا ویبا بھی شرطی اور جب ہیبا کیا جائے ایوز کی شرط پر تو, تو اعتبار کیا جائے گا تقابز تفاول بابایا مولانا تفاعل جانبین سے فعل کو چاہتا ہے سورج سمجھ میں ہی؟ میں کہتا ہوں تزار ابا زید ان امر کیا مانا زید اور امر دونوں نے ایک دوسرے کی پٹائی کی بھائی تو یہاں تفاعل باب آیا تو کیا معنی دونوں طرف سے قبضہ اس کا اعتبار کیا جائے گا پھر الائی جمیعہ دونوں عئی میں بھائی وہ اضا تقاب ازاد سخ اور جب دونوں کیا کر لیں باہم قبضہ کر لیں سخ ہل آخ تو کیا ہو جائے گا صحیح ہو جائے گا مولانا کیونکہ ابتدا ان کیا تھا ہیبا ہے اور ہیبا میں کیا ضروری رہتا ہے قبضہ اور قبضے سے تام ہوا عقد صحیح ہو گیا وکان فی حکمل بہ اور یہ آقد اب کس کے حکم میں ہو گیا <متحدث> بے کے حکم میں ہے وکان فی حکمل بہ اور یہ بے کے حکم میں ہوگا یا رتو بل ایبی وقیاری رویسی واپس کر سکتا ہے ایب کی وجہ سے وقار رویتی وخیارے رویت کی وجہ سے وجبی ہے شفا اور اس کے اندر کیا ثابت ہو جائے گا شفا یجب توفی ح شفا شفا اس میں ثابت ہو جائے گا کیونکہ آپ جانتے ہیں شفا واجب نہیں ہوتا بلکہ ثابت ہوتا ہے ذکر کچھ بات کے شروع میں بھی آیا تھا آمر تو کا میں نے یہ چیز تمہیں عمر بھر کے لیے دی عمرہ اس کو کہتے تھے عرب میں زمانہ جاہلیت میں یہ رائج تھا کوئی کسی شخص کو کہتا یہ زمین میں نے آپ کو دے دی عمرہ کے طور پر یا یہ چیز میں نے آپ کو دے دی عمرہ کے طور پر یعنی عمر بھر کے لیے تو اس کا کیا معنی ہے اس کا معنی یہ ہوتا تھا کہ بھائی جب تک تمہاری زندگی ہے تم اس کے مالک ہو لیکن جب تم مرو گے تو یہ چیز تمہارے وارثوں کے پاس نہیں جائے گی بلکہ واپس میرے پاس آ جائے گی صورت سمجھ میں آگئی عمرہ کس کو کہتے تھے عمر بھر کے لیے کسی کو چیز دے دی جاتی تھی لیکن اس کے انتقال پر واپس وہ چیز واحد کے پاس آ جاتی تھی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو چیز دی گئی ہے بطور عمرہ کے یہ اس شخص کی ہے زندگی جس کو دی گئی ہے زندگی بھر اسی کے پاس رہے گی اور مرنے کے بعد اس کے وارثوں کو ملے گی نے فرمایا معلوم ہوا وہ پکا مالک بن گیا مرنے کے بعد واپس نہیں آئے گی بلکہ کس کے پاس چلی جائے گی اس کے؟ کے پاس یہی بات کر رہے ہیں جاز اور عمرہ کیا ہے جائز ہے للمعمر لہو بھائی عمرہ وہ چیز بطور عمرہ کے دینے والا وہ کہلاتا ہے معمر اور جس کو دی گئی ہے وہ ہے معمر لہو بھئی. وہ کیا کہلاتا ہے لہو. تو یہاں معمر لہو ہے لفظ مقول ہے تو کہتے ہیں عمرہ جائز عمرہ جائز ہے لہو کی خالی خیاتی ہی وہ چیز جو ہوگی وہ عمرہ وہ معمر لہو کے لیے ہوگی اس کی زندگی میں ولی ورث بعد موتی ہوگی کے یعنی حضور صلی اللہ نے پہلے تو چیز واپس آ جاتی تھی اب واپس نہیں وہ پکا مالک بن گیا اس کا بھائی اسی لیے کہا بلی بعد ساتھی ہی اس محمد لہو کے وارثوں کے لیے ہوگی وہ چیز اس کے مرنے کے بعد رقبہ بات اب حنیفت و محمد ان رحمہ اللہ تعالیٰ وفال ابو یوسف رحمہ اللہ جا اسی طرح ایک رقبہ تھا بھائی رقبہ یہ بھی عربوں میں غائب تھا بھائی زمانہ جاہلیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے بھائی رقبہ بھائی رقبہ کا معنی انتظار کرنا بھائی رقبہ کا کیا مانا انتظار کرنا رقبہ اس کو کہتے تھے ایک آدمی دوسرے کو کوئی چیز دیتا کہ یہ چیز آپ کی ہوئی اگر پہلے میں مر گیا چیز دینے والا کیا کہتا تھا اگر پہلے میں مر گیا تو آپ اس چیز کے مالک اور اگر پہلے آپ مر گئے تو پھر میں مالک میرے پاس واپس آ جائے گی اس کو کیا کہا جاتا تھا رقبہ کس طریقے پر ہوتا تھا اگر وہ چیز رقبہ کے طور پر چیز دینے والا کیا کہتا تھا ساتھ اگر پہلے میں مر گیا تو جسے چیز اسے کہتا تھا تم اس کے کیا بن جاؤ گے مالک تمہاری ہو گئی اور اگر تم پہلے مر گئے تو پھر یہ چیز میرے پاس واپس آ جائے گی میں اس کا مالک ہو جاؤں گا تو یہ یاد یاد رکھیے جائز نہیں ہے نام جائز ذکر آ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ باطل ہے اس لیے کہ یہ کی طرح ہے کیونکہ دونوں ایک دوسرے کی موت کا انتظار کرتے ہیں رقبہ کا مانا انتظار کرنا بھائی دونوں کیا کرتے ہیں دوسرے کی موت کا انتظار کرتے ہیں کہ اگر وہ پہلے مر گیا تو میری اور دوسرا سوچتا ہے اگر دوسرا پہلے مر گیا تو پھر میری بھائی تو کہتے ہیں رخبہ باطل تو یہ دیکھا جوئے کی طرح ہو گیا ہار جیت کا امکان دونوں طرف ہوئے عند ابی حنیفت و رحمہم اللہ تعالی اور رقبہ باطل ہے طرفین رحمہم اللہ نزدی رحمہ اللہ کے نزدیک وقال ابو یوسف رحمہ اللہ اور جائز ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں جائز ہے یہ کیا ہے جائز ہے وہ فرماتے ہیں یہ ہے البتہ اس کے ساتھ شرط لگا دی وہ اس کو کیا ساتھ کہتے ہیں ہیبا ہے گویا کسی کو ہیبا کیا یہ ایک مکان آپ کا ہو گیا لیکن شرط یہ ہے شرط لگا دی اس میں کہ اگر آپ مجھ سے پہلے مر گئے تو یہ چیز میرے پاس واپس آ جائے گی سورج سمجھ میں آئی اور یاد رکھنا ہے قیمتی ضابطہ مالانا ہار وہ آکس جس کے اندر قبضہ شرط ہو اس میں کوئی فاسد شرط لگا دی جائے تو اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا وہ شرط باطل ہو جاتی ہے آکد صحیح رہتا ہے ہار وہ آکد جلدی لکھئے بھائی ہار وہ آکد جس کے اندر قبضہ شرط ہو وہ شرط لگانے سے فاسد نہیں ہوتا وہ شرط لگانے سے فاسد نہیں ہوتا سمجھ میں آیا بھائی کوئی فاسد شرط لگائی تو شرط باطل ہو جائے گی لیکن عاقد کیا ہوگا صحیح تو یہاں بھی دیکھو امام یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں یہ بھی ہیبا کر رہے گویا کے اور ساتھ ایک شرط فاسد لگا دی کیا فاسد شرط لگائی اگر تم پہلے مر گئے تو پھر کیا ہوگی یہ چیز میرے پاس واپس آ جائے گی تو یہ شرط فاسد لگائی اور ہیبا ایسا عقد ہے جس میں قبضہ شرط ہے اور ایسا عقد شرط فاسد سے باطل نہیں فاسد نہیں ہوتا بلکہ شرط باطل ہو جاتی اور عقد صحیح لہذا یہاں بھی وہ شرط فاسد ہو جائے گی اور عقد صحیح رہے گا تو عقد صحیح رہے گا اور یعنی یہ دوسرا اس کا مالک بن جائے گا ماں بھوس سرم اللہ کیا فرماتے ہیں یہ دراصل ہیبا ہی بھائی ہے تو دوسرا کیا ہوگا اس کا مالک بن جائے گا ہے کیونکہ ان یہ ہیبا ہے اور ساتھ شرط ہے شرط باطل ہیبا ومن وحب اور کسی نے کسی کو باندی ہبا کی مگر اس کا حمل ہبا نے کیا اس کا استثناء کر لیا کسی نے دوسرے کو اپنی باندی ہبا کی وہ باندی حاملہ تھی اس نے کہا یہ باندی کے تو آپ مالک ہیں لیکن اس کے پیٹ میں جو حمل ہے اس کے آپ مالک وہ نہیں میں آپ کو دیتا تو یہ استثناء درست نہیں ہے والا نا اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ حمل جو ہے وہ کا کیا ہو جاتا ہے چیز میں داخل اور جو چیز کا داخل ہو جائے اس کا استثناء صحیح نہیں ہوتا آپ بیاں کے باپ میں تفصیل پڑ چکے ہیں بھائی تو لہذا یہاں بھی گویا ایک شرط لگا دی کہ باندھی کرتا ہوں اس شرط, شرط سے شرط باندی حمل سمیت دوسرے کی ہو جائے گی اور جس نے ہبا کی کوئی باندی اللہ, اللہ سوائے اس کے حمل کے سخل صحیح ہے اور استثناء باطل ہے وہ صدقہ تکل ہی صدقہ انسان کرتا ہے بھائی کسی فقیر کو غریب کو کوئی مال دیتا ہے کوئی چیز دیتا ہے اللہ کی خوشنودی کے لیے اللہ کی رضا کے لیے یہ صدقہ کہلاتا ہے بھائی کیا کہلاتا ہے صدقہ کہلاتا ہے تو صاحب قدوری بتلا رہے ہیں صداقہ کل صدقہ بھی کس کی طرح ہے ہیبا کی طرح یعنی ہیبا میں جو ہم نے ضابطے قاعدے بیان کر دیے وہی ضابطے اور قاعدے کس کے اندر ہیں صدقہ کے اندر بھی بھائی تو کہتے ہیں لا الا قبضی صدقہ صحیح نہیں ہے بغیر کس کے قبضہ کے بھائی ہیبا بغیر قبضے کے صحیح ہوتا تھا نہیں, ہیبا میں قبضہ ضروری ہوتا تھا تو صدقہ میں بھی کیا ضروری ہے قبضہ پھر تام ہوگا ولا تجوزی مشاعین القسم تھا اور آپ نے پڑھا تھا بھائی ہیبا کے اندر کوئی کسی مشاع چیز کا ہیبا جو تقسیم کی جائے تو بھی اس کا نفع باقی رہتا ہو کیا اس ایسی مشاع چیز کا حبا صحیح ہے آپ نے پڑھا تھا ایسی مشاع چیز کے تقسیم کے بعد بھی کیا ہو اس کا نفع باقی رہتا ہے اور پھر بھی آپ تقسیم کیے بغیر دے رہے ہیں تو لہٰذا آپ یہاں ہیبا صحیح نہیں اور تو صدقہ بھی کس کی طرح ہیبا کی طرح ہے لہٰذا ایسی چیز کا صدقہ کرنا کہ مشاع ہے اور تقسیم کے بعد بھی اس کا فائدہ باقی رہتا ہے تو ایسی چیز کا صدقہ بھی صحیح نہیں ہاں الگ کر کے اس کو دے تاکہ وہ قبضہ کرے تو کہتے ہیں ولاج جزی مشاعین یقمل القسمت اور صدقہ جائز نہیں ہے ایسی مشاع چیز کے اندر یہ اختتمی جو کس چیز کا استعمال رکھے تقسیم کا استعمال رکھے یعنی تقسیم کے بعد بھی اس کا نفع باقی رہتا ہے وہ اضاطہ صدقہ لا فقیر انجاد اگر صدقہ کیا دو فقیروں پر کوئی چیز تو یہ جائز ہے یہ جائز ہے بھائی بھائی آپ نے ہیبا کے باب میں کیا پڑھا تھا جی ہا کے اندر آپ نے پڑھا تھا ایک آدمی ایک چیز دو آدمیوں کو دیتا ہے تو جب دونوں کو دیا تو نسب گویا ایک کو دے رہا ہے نیسب تو دونوں کا حصہ مشاعر ہو گیا کوئی الگ الگ کر کے دیا الگ الگ کر کے نہیں دیا تو وہ ہیبا صحیح نہیں رہتا تھا مثلا بھائی آپ نے دس درہم دو آدمیوں کو ہیبا کیے تو گویا اب یہاں پر گویا نصف آپ ایک کو دے رہے ہیں نصف دوسرے کو تو ہر درہم میں دونوں شریک ہو گئے والا نا ہر درہم آدھا ایک کا ہے آدھا دوسرے کا تو یہ ہیبا صحیح نہیں تھا بلکہ کیا کرنا ضروری ہے دونوں کا حصہ الگ الگ کر کے ان کے حوالے کرے تو پھر صحیح ہوتا تھا صورت یاد آئی بھائی لیکن صدقہ اگر اس طرح کیا دس درہم دو فقیروں کو دے دیے تو صدقہ درست ہے صدقہ کیا ہے تو ایک ہی چیز دو آدمیوں کو صدقہ کی یہ درست ہے بھائی یہ کیا وجہ ہے آپ نے خود بتایا صدقہ کس کی طرح ہے ہیبا کی طرح ہے اور ہیبا تو ایک چیز دو آدمیوں کو کرنا صحیح نہیں تھا تو یہاں پر ایک چیز دو فقیروں کو صدقہ کرنا کیسے صحیح ہے جواب یہ مولانا حلو صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بھائی کہتے ہیں صدقہ تقع فی کف رحمانی قبل الفقیر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو صدقہ ہے تقع فی کف الرحمان رحمان کی ہتھیلی میں واقع ہوتا ہی اللہ کی ہتھیلی میں واقع ہوتا ہے قبل تقع فی کف الفقیر قبل فقیر کی حکیلی میں جانے سے اس میں واقع ہونے سے پہلے بھائی آپ کوئی چیز جب صدقہ کرنے لگے آپ دے تو فقیر کو رہے کہتے ہیں لیکن کیونکہ یہ کس کے لیے صدقہ کس لیے دیا جاتا ہے اللہ کی رضا کے لیے تو گویا یوں ہے یہاں پر کہ پہلے یہ چیز اللہ کی ہوئی پھر اللہ کی طرف سے کس کی ہو گئی فقیر کی ہو گئی تو پہلے مالک کون بنے اللہ اور اللہ ایک ہیں بھائی تو یہاں شوہ آیا شئے آیا ہی نہیں تو صدقہ کے اندر شو آیا ہی نہیں پھر آگے اللہ کی طرف سے کس کی ہو گئی ان دو وہ تو آگے جا کر ہوئی ہے صدقہ جب دیا اس وقت تو شوہ نہیں ہے سورج سمجھ میں آ سب کو اس لیے یہ فرق ہے یہاں پر یہ جائز ہے تو کہتے ہیں وہی ذاتا انجاز وإذا زیادہ صدقہ جب صدقہ کیا اعلیٰ فقیر دو فقیروں پر بھی شین کسی چیز کا اجازت یہ جائز ہے اللہ ایسے خروجوں سے صدقہ باد القاطی اور صحیح نہیں ہے رجوع کرنا صدقے میں بعد قبضے قبضے کے بعد آپ نے فقیر کو محتاج کو ضرورت مند اور غریب کو کوئی چیز دی اور اس نے اس چیز پر قبضہ کر لیا اب رجوع نہیں کر سکتے مولانا اب رجوع نہیں کر سکتے بھائی یہ کیا بات ہے آپ آب نے ابھی بتلایا صدقہ کس کی طرح ہے جبا کی طرح جبار جبار جائد جائد جائد. اور حبا میں تو رجوع جائز ہوتا ہے لیکن آپ یہاں کہہ رہے ہیں صدقہ میں رجوع نہیں جائز کہتے ہیں بھائی بات یہ ہیبا میں ہم نے آپ کو یہ بھی تو بتلایا تھا کہ ہیبا میں جب ایوز مل جائے تو رجوع ہو سکتا ہے جب ہیبا میں ایوز آ جائے تو رجوع نہیں ہو یہاں بھی ایوز آ چکا آپ نے جیسے ہی صدقہ دیا اللہ کی طرف سے آپ کو ایوز میں ثواب مل گیا کیا مل گیا تو ایوز آ گیا اور جب ایوز آ جائے پھر رجوع نہیں ہو سکتا تو کہتے ہیں والا, رجوع اور والا نا غریب اور محتاج کو آپ پیسے دینے لگے آپ نے جیب میں ہاتھ ڈالا بیس روپے کا نوٹ نکالا بھائی بیس روپے کا نوٹ نکال کر اس کے حوالے کر دیا اس نے قبضہ کر لیا پھر بھائی پوچھ آگے گئے جیب میں ہاتھ ڈالا دیکھا بیس روپے تو جیب میں ہیں غلطی سے آپ نے پانچ ہزار کا نوٹ دے بیٹھے ہیں اب کون سا نوٹ دے بیٹھے پانچ ہزار والا نوٹ دے بیٹھے ہیں اب پھر آپ دوڑے دوڑے آتے ہیں فقیر اور غریب اور مسکین آدمی سے پیسے کے نہیں بھائی میں تمہیں بیس روپے دینا چاہتا تھا یہ تو دھوکے سے تمہارے پاس پانچ ہزار کا نوٹ آ گیا. نہیں مولانا اب رجوع نہیں ہو سکتا. اب رجوڑ نہیں اب آپ کے لیے جائز نہیں ہے اس سے وہ پیسے لینا اگر آپ لیتے ہیں یا آپ ظلم کرتے ہیں ایک دفعہ آپ نے دے دیا قبضہ ہو گیا اب رجوع نہیں ہو سکتا بھائی وہ من نہ ذرا اینت سدا کبھی مالی ہی لذمہ ہو اینت سدا قبی جنسی ماتھی زکا من نہ صورت مسئلہ یہ ایک آدمی نے منت مانی کہ اے اللہ میں آپ کے راستے میں اپنا سارا مال دے دوں گا میں اے اللہ میں آپ کے راستے میں اپنا مال دے دوں گا کیا منت مانی اپنا اللہ میں آپ کے راستے میں اپنا مال صدقہ کروں گا اپنے اوپر بھئی یہ منت مان لی اللہ کے لیے ایک چیز کو اپنے اوپر واجب کر لیا اب یہ ضروری ہو گئے پر واجب ہو گئی مولانا فرض ہو گیا ضروری ہے بھئی یہ دیکھ واجب ہو گیا کہ وہ اپنا مال کیا کرے اللہ کے راستے میں اب فقیروں اور محتاجوں کو دے بھائی اب اس نے کہا اپنا مال دوں گا اس سے کیا مراد لیں بھائی کیا سارا کچھ دے گا وہ جتنے چیزیں اس کے پاس ہیں گھر کا سامان ہے مکانات ہیں وغیرہ درہم ہیں دینار ہیں سامان تجارت ہے سارا کیونکہ اس نے لفظ کیا بولا تھا اپنا مال میں کیا کروں گا اپنا سارا مال میں کیا کروں گا اللہ کے راستے میں دوں گا یا مولا کسی کام سے منت مانی تھی اے اللہ اگر میرا یہ کام ہو گیا مثلا کا بیٹا گم ہو گیا اس نے منت مانی اللہ اگر میرا بیٹا مل گیا تو میں اپنا سارا مال کیا کروں گا آپ کے راستے میں دفاع کروں گا اب اس کا بیٹا مل گیا تو اب بھی اس پر واجب ہے کہ اپنے مال کو صدقہ کرے لیکن کیا مراد لیں اس سے کیا سارا گھر کا سامان ساری زمین ساری جائیداد سارا سارے درہم دینار اشرفیاں تجارت کا سامان سارا دے گا کہتے ہیں نہیں فہرائے کرام فرماتے ہیں مولانا کہ صرف وہ مال جس کے اندر زکات آیا کرتی تھی وہ دے گا وہ سارا دینا پڑے گا اس میں سے ایک پائی بھی اپنے پاس نہیں رکھ سکتا کیونکہ اس نے خود کیا کہا تھا میں اپنا سارا مال دوں گا سورج سمجھ میں آ گئی اور زکات کس کس مال میں آیا کرتی تھی مال تجارت, ملحبا تجارت ملحبا کے اندر جو مال تجارت کی نیت سے خریدا ہے اشرفیوں کے اندر اور یعنی دینار اور تراہیم سارے اور اسی طرح کرنسی وغیرہ ہے یہ سارے کیا کرنا پڑیں گے اب ایک روپیہ بھی اپنے پاس روکنا اس کے لیے جائز نہیں سارا اللہ کے راستے میں ہاں باقی گھر کا سامان ہے گھر کی چیزیں ہیں ضرورت کی اور کئی کوٹیاں ہیں لیکن وہ تو تجارت کا سامان نہیں ہے بھائی وہ صدقہ کرنا وہ نہیں ہے اس پر صدقہ کرنا وہ واجب نہیں ہے بھائی یہ کیا وجہ ہے پھکا ہے کہ رام اس طرح کیوں فرماتے ہیں بھائی اس نے تو کہا تھا میں اپنا سارا مال دوں گا کہتے ہیں بھائی دیکھو یہاں بھی اس نے اپنے اوپر کہا اپنے اوپر مال کو واجب کیا اور ایک ہے کہ اللہ تعالی بھی انسان پر مال کو واجب کرتے ہیں بھائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر صاحب نصاب پر جب سال پورا ہو جائے تو کیا زکا, کیا واجب ہوتی ہے زکوٰۃ تو ایک ہے اللہ کا واجب کرنا ایک ہے بندے کا اپنے اوپر واجب کرنا تو اللہ جب صرف اس مال میں زکوٰۃ کو واجب کرتے ہیں تو یہاں بھی مال سے یہی والا مال مراد لیا جائے گا سورج سمجھ میں آ تو اللہ اس میں زکوٰۃ کو واجب کرتے ہیں تو ہم بھی مال سے یہی مال مراد لیں گے جس میں اللہ زکاة واجب کرتے ہیں صورت سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَمَنَّ دَرَا أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَالِهِ اور جس میں مَنَّ تَمَانِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَالِهِ کہ وہ صدقہ کرے گا اپنے مال کو ہو تو لازم ہے اُس شخص پر کہ اَنْ يَتَصَدَّقَ کہ وہ صدقہ کرے بھی جن سی ما تجبو فیہ الزکاة وہ ماہ سے ترجمہ شروع کرے وہ چیز کے جس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اس کی جنس کا صدقہ کرے یعنی وہ ساری کیا کر دے وہ ساری جنس کیا کر دے؟ صدقہ یعنی سارا مال تجارت بھی اس کو صدقہ کرنا پڑے گا سارے تراہیم سارے دینار ساری کرنسی بھائی باقی گھر کا سامان نہیں بھائی وہ من نہ جا اور جس نے منت مانی نہیں تو صدقہ بھی مل گئی کہ وہ کیا کرے گا صدقہ کرے گا اپنی ملکیت کی بھائی ایک آدمی نے دوسرے لفظ استعمال کیے اے اللہ میرا میں میں جس چیز کا بھی مالک ہوں وہ ساری کیا کروں گا میں اپنی ملکیت کو میں اپنی ملکیت کو کیا کروں گا صدقہ کروں گا اگر میرا یہ کام ہو گیا اس کا مثلا وہ کام ہو گیا بھائی تو اب کیا صدقہ کرنا پڑے گا کیا ایک ایک چیز صدقہ کرنا پڑے گی یا صرف مال زکوٰۃ جو ہے وہ صدقہ کرنا پڑے گا صاحب قزوری آپ کو بتلا رہے ہیں بھائی کہ آپ ایک ایک پائی جس جو اس کے پاس ہے گھر کا سامان تجارت کا سامان سارا کچھ کیا کرنا پڑے گا کیونکہ اس نے کیا لفظ استعمال کیا ہے اپنی ملکیت کو اور یہ ساری چیزیں اس کی ملکیت ہیں لہذا اس کو سارا کچھ کیا کرنا پڑے گا صدقہ کرنا پڑے گا لیکن ہاں یوں کر لے بھائی سارا کچھ کا صدقہ کر دے گا تو اس کے پاس تو کچھ کھانے پینے کو نہیں بچے گا کہتے ہیں بھئی یہ تھوڑا سا بقدر ضرورت اپنے پاس روک لے جتنی اس کو حاجت ہے اتنی چیز روک لے باقی سارا کیا کر دے کتنا روکے بھئی کہتے ہیں بھئی جب تک اس کو اگلے پیسے ملنے کا امکان ہے اس کو پتا ہے کہ مثلا کاریگر ہے کوئی کام کرنے والا اتنے دن تک مجھے پیسے مل جائیں گے بھائی اور پیسے تو اتنے دن تک کا راشن یا ضرورت کی چیز روک لے پھر جب وہ پیسے مل جائیں جتنا اس نے روکا تھا یہ بھی پھر اتنے ہی پھر اس کے میں سے نکال کر صدقہ کرے کیونکہ اس نے تو کیا لفظ استعمال کیے تھے میں اپنی ملکیت ساری کیا کروں گا صدقہ کروں گا اس میں سے اس نے مثلا دو چار ہزار روپے روک لیے تھے تو یہ بھی تو اس پر صدقہ ضروری تھا یہ اس نے روکے تھے ضرورت کی وجہ سے اب اس کے پاس مال آ گیا تو اب کیا کر دے جس نے روکے تھے اس کے بقدر کیا کرے صدقہ کر دے تاکہ منت پوری ہو جائے سورج سمجھ میں آ تو کہتے ہیں وہ منا ذرا اور اس نے منت مانی اینت صدق ملکی ہی کہ وہ صدقہ کرے گا اپنی ملکیت کو لدمہ صدق قبل جمیا تو لازم ہے کہ اس پر کہ وہ صدقہ کرے سارے کو لہ اور اس سے کہا جائے گا ام سکھ مین میں سے کتنی مقدار مقدار اما تم اتنی مقدار جو تم خرچ کرتے ہو اپنے اوپر واحد اور اپنے اہل و عیال گھر والوں پر اتنی مقدار روک لے الا ان تک یہاں تک کہ تو مال کما لے بھائی کیا کر لے یا مال کمانے تک جتنی ضرورت ہے اتنا روک لے سب تص جب کما لے عزت کا سب مالن جب تال کما لے تصد امیر ہے آپ کی کتابوں میں حاض امیر نہیں ہونی چاہیے یہ کتابت کی غلطی ہے تصدیق تو تو صدقہ پھر کر دے اسی کے مثل جو تھی اپنے لیے روکا تھا جتنی مقدار روکی تھی اتنی اب اس میں سے جب نیا مال مل جائے تو اس میں سے کیا کر دو صدقہ کر دو مسئلہ سب کو سمجھ میں آ گیا بھائی یہ صاحب قدوری نے ذکر فرمایا بھائی یہ روایت انہوں نے نقل فرمائی لیکن صاحب ہدایا وغیرہ فرماتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ چاہے وہ مال کا لفظ استعمال کرے چاہے وہ ملکیت کا لفظ استعمال کرے گا نہیں کرنا سورت سمجھ میں آئی صاحب قدوری نے تو فرق کیا کہ مال کا لفظ بولا تو صرف وہ مال جس میں زکات آتی ہے وہ صدقہ کرے ملکیت کا لفظ بولا تو سارا کچھ صدقہ کرنا پڑے گا لیکن صاحب ہدایا وغیرہ اور دیگر کہا ہے کہ فرماتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں صرف وہ جو مال زکوۃ ہے جس میں زکوٰۃ آتی ہے اس کو صدقہ کرنا پڑے گا اپنی ہر چیز کو صدقہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی چلیے بس مولانا ہضا المرام اللہ علم ثقیقت الکلام